اور بولے خدا نی اپنی لیے اولاد رکھی پاکی ہے اسے بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ اسمانو ہے اور ضمع میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے